Ahim Adiyah Zindabad Ahim Adiyah Zindabad Ahim Zindabad Ahim Zindabad You are listening to Radio Ahim The Real Voice of Islam. Ahim Zindabad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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کا اردو دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد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 ودا اور, اور بینا ایک جیسے نہیں ہوتے وب اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی وب ولیا إِنَّ اللَّهَ آل مَنْ وما أنت بمسمع من في القبور اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے یقین اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے اور جو قبروں میں پڑے ہیں تہ ہر گز نہیں سنا سکتا ان انت تُو, تو محض ایک ڈرانے والا ہے انصل کبھی بشیر نظیر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 السلام عليكم وحمد الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول رحم ال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد للہ رب اللہ علمی رہی معلوم ن سر تو مل دو قرآن کریم میں مالی قربانی کی طرف مومنوں کو توجہ دلانے کا ذکر کئی جگہ ملتا ہے ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما تنفقو انفکو من خیرن ان فلے انفو اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تو تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے اور ساتھ ہی مومن کی نشانی بتا دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں فرماتا ہے امات الفقو امت الفکو آ مر اور تم اللہ تعالیٰ کی جزا حاصل کرنے کے علاوہ خرچ بھی نہیں کرتے بس کیا یہ خوش قسمتیں وہ لوگ جو اس سوچ کے ساتھ اپنے مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے روئے زمین پر سوائے احمدی کے کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مالی قربانی کرنے کی سوچ رکھتا ہو شاید کچھ لوگ اور بھی ہوں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں یا اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں لیکن منحصر جماعت صرف جماعت احمدیہ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے علاوہ دین کی اشاعت اور اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے پر بوجھ ڈال کر بھی مالی قربانیاں کرتے ہیں اصل میں تو یہ سب خرچ چاہے وہ کسی انسان کی مدد کے لئے ہو یا دین کے لیے خرچ کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے تو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے اس کی خاطر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی بہتری کے لئے اور اس کے دین کی برتری کے لیے خرچ کیا جائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں تیسرے غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا نہ آگ لگنے کا خطرہ نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر میرے پاس رکھا ہوا خزانہ میں پورا تجھے دوں گا اس دن جب تو سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوگا بس جس کو ہم بظاہر خرچ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل میں خرچ نہیں ہے بلکہ میری رضا چاہنے کے لیے میرے کہی ہوئے مقاصد کے لیے جو تم نے خرچ کیا وہ حقیقت میں خرچ نہیں بلکہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا اور جب ہمیں تمہیں اس کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے واپس بٹا دے گا اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک انفاق فیصد ادا کرنے والے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے اپنے مال کے سائے میں رہیں گے لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک جگہ یہ بھی شرط لگائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گندا مال پسند نہیں ہے غلط طریقے سے کمایا ہوا مال پسند نہیں ہے بلکہ پاک کمائی اور محنت سے کمائی ہوئی کمائی سے کمایا ہوا مال اگر اس کی راہ میں خرچ ہوگا تو قبول ہوگا بس اس بات کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا مال ہمیشہ پاک مال رہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح کوشش کر کے اور محنت کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کی کسی مالی تحریک میں حصہ لینے کے لیے کماتے تھے اور چندے دیتے تھے صدقات دیتے تھے اس کا ایک روایت میں یوں ذکر ملتا ہے حضرت ابو منصور انصاری کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صدقے اور مالی قربانی کا رشاط فرماتے تو ہم میں سے بعض باز بازار جاتے اور وہاں محنت مزدوری کرتے اور اسے اجرت کے طور پر اگر ایک مت بھی ملتا کسی کو تو وہ اسے اس تحریک میں خرچ کرتا متھ ایک پیمانہ ہے جو جسے اناج تو لائن آپا جاتا ہے شاید کلو سے بھی کم وزن ہو یا تبرا پر ہو لیکن بہرحال وہ صحاب کہتے ہیں کہ اس وقت جن کا یہ حال تھا کہ بازار جاتے تھے تھوڑا سا حصہ ڈالنے کے لیے بھی قربانی میں اور کمائی کرتے تھے اب اللہ تعالی نے جو انہیں اس دنیا میں نوازا ہے تو ان میں سے بعض کا یہ حال ہے کہ ایک ایک لاکھ ترہم یا دینار ان کے پاس ہوں حضرت وبرک صدیق رضی تعالیٰ انہوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس چالیس ہزار اشرفی تھی جمع شدہ علاوہ اس کاروبار اور جداد کے جو ان کی تھی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ سب میں دین کے لیے خرچ کر دوں گا اور خرچ کرتے رہے اور ہجرت کے وقت ان کے پاس صرف پانچ سو اشرفی بچی تھی اس میں سے آج اگر اندازہ لگائے اس زمانے کے اشرفی کا سونے کے اشرفی تھی قیمت کے لحاظ سے تو شاید گیارہ بارہ ملین پاؤنڈ بنیں گے وہ جو ہمارے دیکھ رہا تھا ہمارے وقف کے تمام دنیا کا بجٹ ہے اس سے بھی زیادہ ہے <coughs> تو یہ حال تھا صحابہ کا. کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے بھی محنت کر کے چاہے چند پینی یا چند سینٹ دیے ہوں چند روپے دیے ہوں وہ دینے کی کوشش کی اور جن کے پاس تھا انہوں نے تنگ دستی کی کچھ پر بھی پرواہ کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے درخ بے درخ خرچ کیا پھر حضر مسیم علیہ السلط کے صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں حضرت مسی اول قربانی کی قربانی جب ہم کسے سنتے ہیں بے انتہا قربانی دی آپ نے جب بھی حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب تھے جو حضرت میں ناصر کے والد تھے انہوں نے جب حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ کے دعوے کے بارے میں سنا تو فوراً کہا کہ اتنے بڑے دعوے والا شخص چوٹا نہیں ہو سکتا اور فوراً بیت کر لی اور پھر مالی قربانیوں میں بھی پیش پیش رہے پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے سرکاری ملازم تھے بڑی کشائش تھی اچھی کمائی کرتے تھے حضرت علیہ السلام نے ان کو اپنے حواریوں میں لکھا ہے مسلم ماؤد ریت انہور نے بیان کیا کہ ان کی قربانیاں اس قدر بڑی ہوئی تھیں کہ حض وسیمہ علیہ السلام نے آپ کو یہ سند دی کہ آپ نے سلسلے کے لیے اس قدر مالی قربانیاں کی ہیں کہ آئندہ قربانی کی ضرورت ہی نہیں تو بہرحال حضرت وسیم اللہ یہ لوگ قربانیاں کرتے تھے لیکن اس کے صنعت با... کے باوجود یہ نہیں کہ انہوں نے قربانیاں چھوڑ دیں قربانیاں کرتے چلے گئے حضرت وسیم السلام نے جب گرداسپور کا مقدمہ چل رہا تھا اس وقت دوستوں میں تحریک کی کہ اخراجات بڑھ رہے ہیں مقدمے کے بھی اخراجات ہیں خاص طور پر لنگر خانہ جو ہے اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں کیونکہ حضم وسیم علیہ السلام کے وہاں قیام کی وجہ سے گرداسپور میں بھی لنگر چل رہا تھا اور کادیان میں بھی لنگر چل رہا تھا دونوں جگہ لنگر چل رہا تھا تو اس کے لیے تحریک کی جب آپ نے رقم کی اس پر خلیفہ رشید الدین صاحب جن کو اتفاق سے اسی دن تنخواہ ملی تھی جس دن ان کو اس تحریک کا پتہ چلا جہاں انہوں نے اپنی تمام تنخواہ جو زمانے میں چار سو پچاس روپئے تھی اور بہت بڑی رقم تھی آج کل کے لاکھوں کے برابر ہے حضرت مسیم علیہ السلام کی خدمت بشوا دی ان کو کسی نے کہا ان کے دوست نے کہ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے بھی کچھ رکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ خدا کا مسیح کہتا ہے کہ دین کے لیے ضرورت ہے تو پھر کسی کس کے لیے رکھتا اور جب دین کے ضرورت ہے دین کے لیے ہی سب کچھ جائے گا اسی طرح حضرت حضر علیہ السلام نے بڑے پیار سے اپنے باز غریب اہم کا بھی ذکر کیا ہے ان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کام معاش والے جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین کشمیری میرے گاؤں سے قریب رہنے والے ہیں وہ تینوں غریب بھائی ہیں جو شاید تین آنے یا چار آنے روزانہ مزدوری کرتے ہیں لیکن سرگرمی سے مہواری چندے میں شریک ہیں باقاعدگی سے چندہ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کے دوست عبدالعزیز پٹواری کے اخلاص سے نے اخلاص نے بھی مجھے اخلاص سے بھی مجھے تعجب پہ باوجود قلت معاش کے ایک دن سو روپیہ دے گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے آپ فرماتے ہیں کہ وہ سو روپیہ شاید اس غریب نے کئی برسوں میں جمع کیا ہوگا مگر للہ ہی جوش نے خدا کی رضا کا جوش دلا دیا پس یہ سلسلہ جو مالی قربانیوں کا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے میں نے ایک دو واقعات بیان کیے حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابہ کے ایک دو واقعات بیان کیے یہ سلسلہ جو قربانیوں کا ہے یہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی حضرت مسیم علیہ السلام کی جماعت میں یہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت وسیم علیہ السلام کی جماعت کو اس قربانی کا وہ ادراک دیا ہے جو جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ہے اور اس کے بے نمونے ہم ہر سال دیکھتے ہیں آج کیونکہ حسب روایت جنوری کے پہلے خطبے میں وقفے جدید کے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے اس لیے اس لحاظ سے میں وقفے جدید میں مالی قربانی کرنے والوں کے پاس ایمان افروز واقعات بیان کروں گا کس طرح پھر اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اس نے اسے انہیں اس دنیا میں بھی نواز دیتا ہے جو ان کے ایمان کی مضبوطی قدریہ بنتے ہیں مالی قربانی کس شوق سے لوگ کرتے ہیں اور اس نمونے پر عمل کرتے ہیں جو صحابہ کا تھا جس کا میں نے ذکر کیا کہ مالی تاریخ پر بازار جاتے تھے صحابہ اور جو معمولی مزدوری ملتی تھی اس کو لا کر حضرۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتے تھے ایسے نمونے ہمیں آج بھی ملتے ہیں بکینہ فاسو کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ودگو ریجن میں ہماری ایک جماعت ہے قاری کی وہاں اس کے قریب حکومت فائبر آپٹک تار بچھا رہی ہے زمین میں تو قاری جماعت کے بعض قدام نے ٹھیکے سے بات کی کہ وہ ان کو ایک ایک کلومیٹر کی کھدائی کا کام دے دے چنانچہ کام ملنے پر جماعت کے خدام نے مل کر کھدائی کا کام کیا اور اس کے عوض ملنے والی ایک ملین فرانک صفا کی رقم جو تقریباً کوئی بارہ سو پچاس پاؤنڈ بنتے ہیں بقفی عدید کی چندہ میں ادا کر دی بس کی جذبہ ہے جو جیسا کہ میں نے کہا آج جماعت احمدیہ کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کس طرح نوجوانوں اور بچوں کے زمانوں میں بھی چندے کی برکت سے مضبوطی طا فرماتا ہے اس کی ایک مثال ایک دیتا ہوں ایک جم... پنفورہ ج... ریج... ریجن کی جماعت ہے ببینہ فاسو کے ملک میں وہاں کے ایک ممبر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفر پر جانا تھا اور وقف جدید کا سال ختم ہو رہا تھا دوسری طرف فصل کی بھی برداشت ہو رہی تھی کاٹی جا رہی تھی تو میں نے جانے سے پہلے اپنے بچوں سے کہا کہ فصل جب مکمل ہو جائے تو اس میں سے دسواں حصہ نکال کر چندے میں دے دینا یہ کہہ کر کہ میں سفر پہ چلا گیا بعد میں بچے تمام جو فصل تھی اناج تھا گھر لے آئے اور چندہ دائر کیا کہتے ہیں جب میں واپس آیا اور میں دیکھا پتہ کیا تو پتہ لگا کہ بچوں نے سارا اناج گھر میں رکھ لیا اس لیے میں بچوں سے کہا کہ ابھی سارا اناج گھر سے باہر نکالو اور چندے کا سالہ لحا کرو چنانچہ جب بچوں نے وہ سارا اناج گھر سے نکالا اور چندے کا حصہ نکال کر واپس رکھا اسی جگہ پہ واپس رکھا تو کہتے ہیں اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی اور بچے یہ چیز دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چندہ لہذا کر کیا ہے لیکن اس کے باوجود اناج اتنے کا اتنا ہی ہے اس پر کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے یہ ہے ایمان ان لوگوں کا جو ہزاروں میٹر دور بیٹھے ہیں اور انہوں نے حضرت وسیم اللہ اسلام کو قبول کیا ماننا صحیح اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے چندے کی برکت سے مشکلات کے دور ہونے اور مضبوط مضبوطی ایمان کا بھی ایک واقعہ ہے آبی کو اس کی جماعت ہے پنگو وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک دوست کہتے ہیں یعقوب صاحب کہ میں کافی دیر سے اہمدی تھا لیکن چندے کے نظام میں شامل نہیں تھا پہلے میری زندگی ہمیشہ مسائل میں گھری رہتی تھی کبھی بچے بیمار رہتے تھے تو کبھی فصل کی وجہ سے پریشانی رہتی لیکن گزشتہ تین سال سے میں چندا وقت کے بابرکت نظام میں شامل ہوں اور اللّہ تعالیٰ کے فضل سے مالی نظام کا مستقل حصہ بننے کے بعد خدا تعالیٰ نے زندگی بدلتی ہے اب میرے بچے پہلے سے زیادہ صحت مند ہیں اور فصل بھی زیادہ ہوتی ہے نوبائین میں بھی قربانی کی روح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس طرح پیدا ہو رہی ہے آبی کو اس کے ایک دوست زبل صاحب نے کچھ حصہ قبل عیسائیت سے احمد قبول کرنے کی توفیق پائی اپنے شہر میں اکیلے احمدی ہیں اور باقاعدگی سے خطبات بھی سنتے ہیں میرے بہت سے جماعتی پروگرام بھی سنتے رہتے ہیں بڑا اخلاص بڑھ ہے ان میں بڑی ترقی کی انہوں نے ایمان اور اخلاص میں بیت کے بعد فرینچ زبان میں موجود جماعتی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے اور اب ایک اچھے دائی اللہ بھی بن چکے ہیں تبلیغ کرتے ہیں انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑ کر ہمارے جماعتی سینٹر کے قریب رہائش اختیار کر لی تاکہ اسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اس دوران ان کے پاس کام کاج نہیں تھا جگہ چوڑی کام میں فرق پڑا کام کی تلاش میں تھے ان کی اہلیہ کے پاس اہلیہ صرف کچھ پیسے کما رہی تھیں اور اس سے گھر کا خرچ چل رہا تھا انہیں جب چندے کی تاریخ کی گئی تو سخت حالات کے باوجود پانچ ہزار فرانک صفا کی رقم چندے میں ادا کر دی اور کہنے لگے کہ یہ میرا اور میری فیملی کا چندہ ہے میں ٹھیک ہے حالات خراب ہیں لیکن چندے کی برکا سے میں محروم رہنا چاہتا ہوں. چندہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کس طرح سکون ملتا ہے اس بارے میں کوس کے ہمارے ملک لکھتے ہیں کہ بندوق شہر کو شہر کوس اس میں اسلام کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور مولویوں کی اکثریت ہے جہاں ایک زیر تبلیغ دوست عبدالرحمٰن صاحب نے بیت کی تھی ان کو جماعت کے ساتھ تعارف ایک کوفلیٹ کے ذریعہ ہوا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں چار سال قبل ماں فیملی عیسائیت سے مسلمان ہوا تھا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا لیکن جب جماعت کے متعلق پتہ چلا اور مشن ہاؤس جا کر بعض سوالات کیے تو مجھے میرے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے اور میں نے بیعت کر لی کہتے ہیں جب میں نے بیعت کی تو دسمبر کا مہینہ تھا مغلک صاحب نے مسجد مسجد میں چندہ وقف جید کی اہمیت بتائی اور چندے کی تحریک کی میری جیب میں اس وقت دو ہزار فرانگ صفا تھا جس میں سے ایک ہزار میں نے اسی وقت وقفید کی مد میں دے دیے کہتے ہیں الحمدللہ اس دن سے اللہ تعالی نے میری زندگی ہی بدل دی ہے اللہ تعالی نے میرے کام میں برکت ڈال دی ہے جس جگہ میں کام کرتا ہوں وہاں افسروں سمیت سب میری عزت کرتے ہیں اور محدود آمدنی میں بھی اتنی برکت ہے کہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں مصروف بیت کے پڑھنے کے بعد پہلے دن سے ہی چندے کی کے نظام کا مستقل حصہ بن گئے ہیں تنزانیہ کے گاؤں کی ایک نو نو نوبائے نو نو کی ایک مثال ہے جانی بولو صاحب بیان کرتے ہیں شٹمبا گاؤں کا نام ہے کہ میں چندہ دینے کے حوالے سے بہت کنجوسی کرتا تھا کہتے ہیں جب مجھے چندے کے بارے میں یاد دہانی کروائی جاتی تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا کہتے ہیں میں کوئلہ تیار کرنے کا کام کرتا ہوں اور میرے مالی حالات بھی اچھے نہ تھے اس لیے بھی چندہ دینے سے گریز کرتا تھا لیکن جب سے مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مضمون سمجھ آیا ہے میری زندگی ہی بدل گئی ہے اور اس سال جب میں نے فصل لگائی تو جس کھیت سے جس کھیت سے پہلے آٹھ یا دس بوریاں ملتی تھیں اسی کھیت سے چاولوں کی چپن بوریاں مجھے حاصل ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا نتیجہ ہے جب سے میں نے چندہ دینا شروع کیا ہے میری زندگی بدل گئی ہے میرے مالی حالات اچھے ہو گئے ہیں اب میں چھ کمروں کا نیا مکان بنا رہا ہوں اور بڑا گھر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی جماعتی مہمان ہمارے گاؤں آئیں تو وہ میرے گھر میں رہیں اور مجھے میزبانی کا شرف بخشیں اب یہ خرچ بھی جو اپنی رہائش رہائشی مکان کی تعمیر پہ خرچ کر رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دین کی رضا کو مدم رکھا اس کے دین کے لیے خرچ کرنا ان کا کو پہلی ترجیح ہے مالک لکھتے ہیں کہ ایک دن ہمارے مشن ہاؤس میں ایک دوست عبدالرحمٰن صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں بیت کرنا چاہتے ہیں تو کہنے لگے کہ میرے دادا ایک بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں اور اس کی ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ امام مہدی کے پیروکار اشاعت اسلام کے کام میں امام مہدی کی مالی امداد کریں گے جب میں نے آپ لوگوں کا ریڈیو سنا کہتے ہیں جب میں نے ریڈیو میں سنا جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا اعلان کرتا ہے اور ساتھ ہی علیحت المسیح کے خطبات سنیں جن میں وہ مالی قربانی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ امام بیتی ہیں جن کے متعلق ہمارے دادا نے ہمیں خبر دی تھی اس لیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں چنانچہ مصروف نے بیعت بھی کی اور بڑی باقاعدگی سے چندہ بھی دے رہے ہیں اور مالی نظام بھی, بھی شامل ہیں غربت کی انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی مالی قربانی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں عجیب رنگ میں نوازتا ہے اور ان کے معنوں کو مضبوط کرتا ہے گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ خاتون فاطمہ جالو صاحبہ جن کی عمر 49 برس ہے وہ نامینا ویسٹ میں کنڈہ نامی گاؤں میں رہتی ہیں جب انہیں چندہ بقر عدید کی تحریک کی گئی تو کہنے لگیں کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن میری سہیلی نے کچھ دن پہلے مجھے ایک مرغی تحفہ میں دی تھی یہ بھی وہی مثال ہے جو کاتیان میں جس طرح ایک عورت مرغی کے انڈے اور مرغی لے کر آ گئی تھی اس مسلم کے پاس تحفہ میں دی تھی اگر جماعت اسے قبول کر لے تو وہ وقفے دید کے چندہ ادا کر دیں گی چنانچہ انہوں نے مرغی ہی چندے میں دے دی چندہ ادا کرنے کے بعد کہنے لگیں کہ میں اپنے چچے کے چچا کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں جو گھر کے واحد کفیل تھے اور چار مہینے پہلے بدمنی کے الزام میں سینگال میں انہیں سات سال کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ جیل میں ہے بہرحال انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے خط بھی لکھا دعا کے لیے اور اس کے بعد کہتی ہیں چندہ بھی ادا کیا چندا کی برکت تھی کہتے ہیں دو دو مہینے بعد ہی انہیں خبر ملی کہ ان کے چچا کو گورنمنٹ نے معاف کر دیا ہے اور وہ جیل سے رہا ہو گئے ہیں ان کی رہائی کے متعلق جس نے بھی سنا وہ یہی کہتا تھا یہ کوئی معاوضہ ہے ورنہ اس جرم میں رہائی نہ ممکن ہے ان خاتون کے چچا لامین جالو صاحب ہیں ان کو جب اس واقعے کا پتہ چلا کہ ان کی پتی جی نے اس طرح چندہ ادا کیا تھا اور دعا کے لیے بھی میں لکھا تھا مجھے جو اور پھر رہائی بھی ہوگی ان کی تو اس سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اہمیت قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاطمہ صاحبہ باقاعدگی سے چند ادا کرتی ہیں تبلیغ بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ چندے ہی کی برکت کے نتیجے میں ان کے چچا کو رہائی ملتی اس کی وجہ سے وہ پریشان تھی پھر پھر افریقہ میں نہیں احمدی اللہ تعالی کے فضل سے اخلاص میں ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایمان و اخلاص کا نمونہ دکھاتے ہیں آسٹریلیا کے مبلغ لکھتے ہیں سید ودود احمد صاحب کہ میلبرن میں ایک خادم جو کہ یونیورسٹی میں زیرِ تعلیم ہے وہ وعدے کے مطابق وہ پھر کے کا چندہ ادا کر چکے تھے لیکن جمعہ پر مالی قربانی کی طرف دوبارہ توجہ دل لائی گئی اس پر اس خادم نے مزید پانچ سو پچاس ڈالرس کا وعدہ کیا اور اگلے دن ادائیگی بھی کر دی یہ خادم پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم کام بھی کرتے ہیں اور انہیں ہر پندرہ روز کے بعد پانچ سو تیس ڈالر ملتے ہیں لیکن اس ہفتے وہ کہتے ہیں ان کو بارہ سو بتیس ڈالر ملے جس کی انہیں بالکل امید نہیں تھی یہ کہنے لگے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے. پھر امیر صاحب فی ہیں وہ ایک نثر وانگا سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت ہی مخلص ہیں سیکٹری جمال کے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں انہوں نے جب سے چندے کی کی شروع کی اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں بہت برکت ڈالی ان کی اہلیہ جو کہ عیسائی خاندان سے آئی ہوئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سب خدمت دین اور مالی قربانی کا نتیجہ ہے ورنہ ہمارے قرضے ختم ہی نہیں ہوتے تھے پھر بینیم ویجن کی ایک پرانی جماعت ہے وہاں کے مولم حمید صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوکل زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کپاس کی کاشت کرتے ہیں اس سال کاشتکاروں نے کپاس چن کر گاؤں کے پاس ایک جگہ ڈھیر لگایا تاکہ فیکٹری بھجوائی جائے لیکن ایک دن اچانک کپاس کے ڈھیر کو آگ لگ گئی اور کروڑوں روپئے کی کپاس جل کر راکھ ہو گئی اس وقت صرف ایک آدمی کپاس بچی جو جماعت کے مخلص ممبر ہیں لوگوں نے مقامی لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کپاس کو بچا دیا اس پر وہ احمدی دوست کہنے لگے کہ میرا یقین ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرا اموال کو اس لیے بچایا ہے کہ میں احمدی ہوں اور ہر ماہ اللہ کی راہ میں چندہ دیتا ہوں کونگو okay. برازویل کیوں ولی لکھتے ہیں کہ خاتون مدام عائشہ سرکاری اسکول میں پڑھاتی ہیں ایک دن یہ اپنے بیٹے کے ساتھ وشنہ اسائیں اور اپنی شدید مالی پریشانی کا اظہار کیا مالی پریشانی کی ایک وجہ خامد کی طرف سے کچھ بھی خرچ نہ دینے کے علاوہ یہ بھی تھی کہ حکومت کی طرف سے بطور ٹیچر جو ماہانہ الاؤنس ملتا تھا وہ بھی صاحب کا قرض دے کے کٹوتی کی وجہ سے آدھا مل رہا تھا انہوں نے قرض لیا ہوا تھا آدھی تنخواہ مل رہی تھی خامد کچھ دے نہیں رہا تھا بڑی پریشان تھی یہ کہتے ہیں ان کی پریشانی سن کر نے کہا کہ ایک تو مجھے خط لکھنے کو انہوں نے کہا تو آگے خط لکھیں اور ایک نسخہ یہ بتایا کہ چندہ کی ادائیگیاں باقاعدگی سے کیا کریں جتنے بھی توفیق ہے تو کہتے ہیں انہوں نے فوراً ہاتھوں پھر لکھا لیکن چندے کی ادائیگی بھی باقاعدگی سے کرنے شروع کر دی اور اپنی فیملی کی طرف سے بھی چندہ ادا کیا کہتے ہیں ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے خامن نے خود بخود گھر کا کرایہ بچے کی اسکول فیس ادا کرنی شروع کر دی اس دوسری طرف ان کی بڑی بہن جس نے والد مرحوم کی ساری جائیداد پر قبضہ کیا ہوا تھا اس نے پہلی دفعہ اپنی اس بہن کو ایک لاکھ فرانک صفحہ بھیجے اس احمدی خاتون نے فوراً مشن ہاؤس فون کر کے اطلاع دی کہ چندے کی برکت سے میری ساری پریشانی دور ہو گئی ہے اور میں خود مشن ہاؤس آ کر اس رقم میں سے مزید دس ہزار فرانگ کیا صدر لجنا کینیڈا لکھتی ہیں کہ یونیورسٹی بچی نے بتایا کہ ایک دفعہ میری لوکل سیف شریف نے مجھے کہا کہ تم چندہ وقید ضرور دو خدا تعالی اس طرح تمہاری مشکلات دور فرمائے گا اس بچی نے بتایا کہ میرے پاس اس وقت صرف پچاس ڈالر تھے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ہونے کے ناطے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی لیکن میں نے چندہ وقید میں ادا کر دی ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں یہ رقم دینے کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے یونیورسٹی سے آٹھ سو ڈالر اسکالرشپ مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری قربانی سے بہت بڑھ کے مجھے نوازا مصر کے ہمارے اندھی ہیں درمان صاحب کہتے ہیں جو انہوں نے لکھا غالبن جون میں لکھا تھا انہوں نے کہتے ہیں گزشتہ جمعے کے روز میرے پاس سو مصری پاؤنڈ تھے جن میں سے پچاس پاؤنڈ میں نے جماعت کو دے دیے اور پچاس سفر خرچ اور باقی ضروریات کے لیے رکھ لیے میں اپنے گھر اور علاقے سے دور رہتا ہوں جہاں خدا کے سوا میرا کوئی نہیں ہے اگلے دن اچانک علم ہوا کہ ماہوار تنخواہ جو کہ تاخیر سے آتی ہے اس دفعہ جلدی آ گئی ہے اور مجھے اسی دن وصولی کرنی چاہیے کام میں دو دن بعد گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حکومت نے تنخواہ میں ساٹھ فیصد, اضاف... ساٹھ فیصد اضافہ کر دیا ہے اب میرا ارادہ ہے کہ اگلے جمعے کو اس... اس کا نصف بھی خدا کی راہ میں دے دوں دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی لذت فرمائے پھر انڈیا کے ہیں ایک ہمارے انسپکٹر صاحب سلیم خان لکھتے ہیں کہ صبح گجرات کی جماعت کے دورے پر گئے سمریالہ کے تو وہاں کے ایک دوست سے فون پر رابطہ ہوا انہیں بتایا کہ ہم ایک گھنٹے تک آپ کی طرف آ رہے ہیں جب ایک گھنٹے کے بعد گئے تو ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ اچانک کہتے ہیں دو آدمی آئے اور ان سے بات کی اس کے بعد ان کا ریفریجریٹر اٹھا کے لے گئے کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا ہم آ رہے ہیں اور پیسے ہمارے پاس آج تھے کوئی نہیں تو ریفریجریش گھر میں پڑا تھا تو میں نے اس سے اس کا سودا کر دیا اس کو فروخت کر دیا اس پہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کی اتنی جلدی کیا تھی نہ کرتے ابھی بھی واپس رکھ لیں انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے پاس آئے مرکز سے نمائندہ یا مرکز کی نمائندگی میں اور ہم اس کو خالی ہاتھ جانے دیں ریفریجریٹر کا کیا ہے فریج ہم دوبارہ خریدیں گے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکٹ ڈالے اور موصوف کرائے کے گھر میں رہتے ہیں بستری کا کام کرتے ہیں لیکن اپنی تنگ دستی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی سے گریز نہیں کیا اسی طرح انڈیا سے ہی وقفی دید ہیں منور صاحب وہ لکھتے ہیں کہ جماعت ساندن صوبہ یو پی کے دورے کے دوران ایک دوست کے پاس چندہ وفید عید کی وصولی کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں اب کل صبح آ جائیں پھر دیکھتے ہیں اگلے روز کہتے ہیں میں دوبارہ ان کے گھر گیا تو موصوف نے بتایا کہ پیسوں کا انضام نہیں ہوا ان کی بیٹی بچوں کے دیکھیں یہ کتنا بچوں کے میں روح ہے قربانی کی چھوٹی بیٹی ان کی سن رہی تھی پاس کھڑی وہ اپنے والد کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سردی بڑھ رہی ہے اور آپ مجھے سردیوں میں جوتے خرید کر دیں گے آپ نے میری سردی کے جوتوں کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ مجھے دے دیں بچی نے ضد کر کے اپنے والد سے ہی رقم حاصل کی اور ساری چندہ و خرید میں ادا کر دی اور کہنے لگی کہ جوتے تو بعد میں بھی آتے رہیں گے پہلے چندہ لے لیں ویسے تو میں نے کہا ہوا ان کو کہ ایسے گھروں کا ایسے لوگوں کا خیال رکھا کریں اور ان سے دینا بھی چاہیں تو نہ لیا کریں لیکن بہرحال بعض لوگ مجبور کرتے ہیں اور ضد کر کے دیتے ہیں لیکن جماعت کو بعد میں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے پھر انسپیکٹر ہیں انڈیا کے یہ ایک فرید صاحب وہ کہتے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں یو پی میں وقف جید کے مالی دورے پر گیا تو معلوم ہوا کہ میرٹ میں بھی ایک احمدی گھر ہے جو کئی سالوں سے جماعت کے رابطے میں نہیں ہیں جب ان کے گھر پہنچے اور انہیں مالی قربانی کی ضرور توجہ دلائی تو انہوں نے کہا ہم صرف وقف جدید میں ہی نہیں بلکہ تمام چندہ جات میں شامل ہونا چاہتے ہیں لہذا موصوف نے اپنا باشراء لازمی چندہ کا بجٹ لکھوایا اور ساتھ ہی وقف جدید اور تاریخ جدید اور ذیلی تنظیمات کے چندہ جات کا بجٹ بھی بنوایا اور پندرہ ہزار روپئے اسی وقت چندہ و خریدید میں بھی ادا کر دیے اس طرح اللہ تعالیٰ نے لک فرید کی باورکت تحریک کی بدولت ایک خاندان کا جماعت ہے کے ساتھ رابطہ ہی بحال کر دیا بس جیسے پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں سستی ہوتی ہے ہماری طرف سے ہمارے کارکنان کی طرف سے جماعتوں سے رابطہ نہیں کرتے اور بعض دفعہ ایک لمبا عرصہ رابطہ نہیں ہوتا اس لیے سارے نظام کو بھی فعال ہونا چاہیے تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے یہ چند واقعات ہیں جو میں نے بیان کیے یہ جہاں دین کی خاطر مالی قربانیوں کے کرنے کے بارے میں ہمیں علم دیتے ہیں وہاں مسلم علیہ السلاۃ کی صداقت اور جماعت احمد کی سچائی اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہونے کی بھی ایک دلیل ہے اللہ کرے کہ جماعت کا ایمان اور یقین ترقی کرتا رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ قربانیوں بڑھتے جائیں گزشتہ سال بھی گزشتہ سال میں جماعت نے بقر میں جو قربانیاں دی ہیں اور جماعتوں کی جو پوزیشن ہے اس بارے میں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بکف کا ساٹھواں سال ختم ہوا 31 دسمبر کو جکم جنوری سے نیا سال شروع ہو گیا اکسٹھواں اور جماعت ہے عمدہ عالمگیر نے دوران سال بکف میں اٹھاسی لاکھ باسٹھ ہزار پاؤنڈ کی قربانی پیش کی گزشتہ سال کی نسبت آٹھ لاکھ بیالیس ہزار پاؤنڈ زیادہ ہیں الحمدللہ پاکستان کے علاوہ تو ہوتا ہی ہے پہلے نمبر پہ مجموعی وصولی کے لحاظ سے باقی جو دنیا میں پوزیشن ہے وقفے حدید میں وہ اس طرح ہے پہلی دس ملکوں کی کہ برطانیہ پہلے نمبر پر ہے جرمنی دوسرے نمبر پر ہے وہ طریقۂ جیت میں یہ الٹ تھا امریکہ تیسرے نمبر پر کینیڈا چوتھے نمبر پر ہندوستان پانچویں نمبر پر آسٹریلیا پانچ چھٹے نمبر پر مڈل ایسٹ کی ہے ایک جماعت ساتویں نمبر پر انڈونیشیا آٹھویں نمبر پر پھر نویں نمبر پر مڈل ایسٹ کی جماعت ہے گھانا دسویں نمبر پر گھانا نے بھی اس دفعہ کافی ترقی کی ہے مقامی کرنسی کے لحاظ سے گزشتہ سال کے مقابلے پر نمایاں اضافہ کرنے والے ممالک میں اس سال کینیڈا سر فہرستہ نے کافی ترقی کی ہے اس کے علاوہ افریقہ کے ممالک میں نائجیریا نے کافی ترقی کی ہے تراسی اضافہ کیا ہے مالی پچپن فیصد اضافہ کیا ہے سیریلیون نے پینتالیس فیصد اضافہ کیا ہے کیمرون نے پینتالیس فیصد اضافہ کیا ہے گانا نے چوبیس فیصد اضافہ کیا ہے یعنی گزشتہ سال کی نسبت زائد وصدیاں کی ہیں شاملین کی تعداد اصل تو یہ چیز ہے کہ شاملین بڑھنے چاہئیں اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس سال وقید میں سولہ لاکھ سے زائد چندہ دہندگان شامل ہوئے ہیں اور نئے شامل ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ اٹسٹھ ہزار ہے اور شاملین میں اس اضافے کے اعتبار سے نائجیریا نمبر ایک پہ پھر سرجیون ہے پھر نائجر ہے پھر بینن ہے پھر مالی ہے پھر کیمرون ہے آئیوری کوسٹ ہے سینگال ہے وہ کینا فاسو ہے پھر کیمبیا ہے گنی بساؤ ہے پھر کینیا ہے تنزانیہ ہے زمباب پہ ہے انہوں نے نمایاں کام کیا ہے چندہ بالغان میں یہ بھی یہاں دو چندے ہوتے ہیں اطفال کا اور بالغان کا جس میں پاکستان اور کینیڈا کا زیادہ کامل ایک صفحہ آسٹریلیا نے بھی کیا ہے پاکستان میں جو پہلی تین پوزیشنیں ہیں بالغان میں اس میں پہلے نمبر پر لاہور ہے دوسرے پر ربعہ ہے تیسرے پر, پر کراچی اور اضلاع کی پوزیشن کے لحاظ سے پہلے نمبر پر اسلام آباد پھر راولپنڈی پھر سرگودا پھر گجرات عمر کوٹ پھر حیدرآباد پھر میرپور خاص پھر ڈیرہ غازی خان کوٹلی آزاد کشمیر اور پھر کوئٹہ پہلی دس جماعتیں جو ہیں پاکستان نے وصولی کے لحاظ سے اسلام آباد شہر ٹاؤن شپ گلشن اقبال کراچی سمان آباد لاہور راولپنڈی شہر عزیز آباد کراچی دہلی گیٹ لاہور مغل پورہ لاہور سرگودا شہر اور تیرہ غازی خان شہر اطفال کی تین بڑی جماعتیں ہیں اول لاہور توم کراچی سوم روبا. اور رضلاء کی پوزیشن کے لحاظ سے نمبر ایک پہ سرگودہ نمبر دو پہ راول پنڈی نمبر تین پہ گجرات نمبر چار فیصل آباد نمبر پانچ حیدرآباد نمبر چھ لاروال سات نمبر پہ آٹ... تیرہ غازی خان آٹھویں پہ کوٹلی آزاد کشمیر نویں پہ شیخو پورہ اور دسویں پہ قدیم برطانیہ کی دس بڑی جماعتیں نمبر ایک پر اوسٹر پارک نمبر دو پر مسجد فضل نمبر تین برمنگم ساؤت نمبر چار جلنگم نمبر پانچ برمنگم ویسٹ چھ نیو مالرن سات گلاسگو آٹھ اسلام آباد نو پٹنی اور دس ہیز اور ریجن کے لحاظ سے لندن بی نمبر ایک پہ لندن اے دو پھر مڈ لینڈس نارتھ ایسٹ مڈل سیکس ساؤتھ لنڈن اسلام آباد ایسٹ لنڈن نارتھ ویسٹ اور ہارڈ فورٹ شائر اور पहली لینڈ امریکہ کی پہلی دس جماعتیں ہیں سلیکون ویلی نمبر ایک پہ پھر سیاٹل ڈیٹرائٹ سلور اسپرنگ سینٹرل ورجینیا بوسٹن لاس اینجلس ایسٹ ڈیلس اور Oral. وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی پانچ لوکل عمارات یہ ہیں ہیمبرگ نمبر ایک پہ فرینکفرٹ دو ویز بادن پھر گراس گراو مورفیلٹن وال اور مجموعی وصولی کے لحاظ سے دس جماعتیں ہیں روئڈر مارک نورس میدیا آباد نیڈا فریڈ برگ کوپلنس ہائم وائن گارٹن پینبرگ اور لانگن وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی عمارتیں ہیں نمبر ایک پہ وان پھر کیلگری پھر پیس ولیج برمٹن وینکوور رساگا دس بڑی جماعتیں ہیں ڈرہم نمبر ایک پہ پھر ایڈمنٹن ویسٹ سسکاٹون ساؤت ونسر بریڈ فورڈ سسکاٹن نارتھ مونٹریل ویسٹ لائیڈنسٹر ایڈمنٹن ایسٹ ایبٹفورڈ اور دفتر اطفال میں پانچ نمایاں جماعتیں ڈرہم نمبر ایک پہ پھر بریڈ فورٹ سسکا چون ساؤتھ سسکر لائٹ منسٹر اور دفتر اطفال میں پانچ نمایاں عمارتیں پیس ولیج نمبر ایک پہ کیلگری وان وینکوور ویسٹرن بھارت کی صوبہ جات کے لحاظ سے نمبر ایک پہ کیرالہ پھر جموں کشمیر پھر تلنگانہ کرناٹکا پھر تامل ناڈو پھر اڑیسہ ویسٹ بنگال پھر پنجاب پھر اتر پردیش پھر مہاراشٹرا اور وصولی کے لحاظ سے جماعتیں جو ہیں انڈیا کی وہ ہیں کالی کٹ نمبر ایک پہ پھر حیدرآباد پھر پاٹھا پاٹھاپریام پھر کادیان پھر کولکتہ پھر بنگلور پھر کانور ٹاؤن پنگاڈی کرلائی اور کرونا کار... آسٹریلیا کی دس جماعتیں ہیں نمبر ایک پہ قاصل ہل نمبر دو برسبن لوگان مارڈن پارک میلبرن لانگ وارن بیروک پلمپٹن بلیک ٹاؤن ایڈلیٹ ساؤتھ اور کینبرا دفتر اطفال میں آسٹریلیا کی جماعتیں ہیں برسبن لوگان پیزتھ برسبن ساؤتھ میلبرن بیروک ایڈلیٹ ساؤتھ میلبرن لانگ وارن پلمپٹن کاسر ہل مارجن پارک ماؤنٹ ڈرائٹ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے کو والوں نفوس میں بے انتہا پرکٹ ڈالے ان کے ایمان اور اخلاص میں بھی اضافہ کرے اور ہر ایک میں ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ کی رضاق کے مطابق عمل کرنے والے ہوں نماز کے نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ حاضر بھی پڑھاؤں گا یورزم علی گڑھ منور اون وجی منور صاحب کا ہے آلٹر شاٹ چوکے گئے یہاں 23 ستمبر دو ہزار سترہ کو اپنی فیملی کے ساتھ تیئیس دسمبر جرمنی جاتے ہوئے کولن شہر کے نزدیک ان کی کار کو حادثہ پیش آ گیا ٹائر پھٹ گیا تھا والدہ ان کی چلا رہی تھی کار پانچ سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی انگی وقفے نو کی تاریخ میں شامل علی اس کے دادا چوتھی منور رفیع صاحب کا تعلق ناروال سے تھا انہوں نے علی کا نام اپنے پردادا حضرت علی گوہر صاحب کے نام پر رکھا تھا جو کہ ان کے خاندان کے پہلے ایم ڈی تھے اور حضرت مسیم علیہ السلام کے صاحب ہی تھے جبکہ عظیم علی کے نام کر محمد عزیز صاحب کا تعلق حیدرآباد تک کنسے ہے علی کی والدہ نسر جان ہمارے دفتر کی انگلش ڈاک ٹیم میں کام کرتی ہیں <تصفح> حاد میں جیسا کہ میں نے کہا اس والدہ اس کی چلا رہی تھی دوسرے جہاں اور ان کی دوسرے جہاں کی والدہ یعنی بچے کی نانی بھی ساتھ بیٹھی تھیں ان کی وہ کافی چوٹیں آئی ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں زیر علاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی دے اور ان کے والدین کو بھی بچے کے والدین کو سب حوصلہ ادا فرمائے اللہ تعالیٰ خوش سے بڑے صبر سے یہ ان سب میرے کو برداشت کیا ہے وہاں نے خاص طور پر اور بچوں کا موسوم ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً بچوں کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں لے ہی جاتا ہے فوری اللہ تعالیٰ ان والدین کو بھی صبر حوصلہ طافرمائے اور ان کو بدل البدل کے تعفرمائے کے بعد جیسے میں نے کہا جنازہ پڑھاؤں گا جنازہ حاضر ہے اس لیے باہر جاؤں گا میں اور مسجد کے اندر ہی رہیں اور جنازے میں شامل ہوں الحمدللہ <tos> <tos> سیا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 میں بوبک اے شاہِ م کیدنی سید دلبرا تیرے ضلع میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم چلتا ہوں تیری چومتا ہوا تو میرے دل کا نور ہے اے جانِ آر زو میرے دل کا نور ہے اے جان آر रोशन तुझी से आँख है ए नरे उदा ऐमदनी सैदुलबरा ए शाह है मकी उमदनी सैयद उलबरा ہے جان جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نسار اولاد ہے سبو تیرے قدموں پہ ہے فدا تو وہ کیا میرے دل سے جگر تک اتر گیا میں باق میرا کوئی نہیں ہے تیرے سی اے میرے والے والفی اے سید البرا اے میرے والے مو اے ہے سید الرا ظالم جدا جدا اے شاہ حضب اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نذیر اور میرے ساتھ اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم 530 اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے ایف ایم ون پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آج کا یہ پروگرام ہمارے سال 2018 کا دوسرا پروگرام اور جو اتوار والا پروگرام ہے اس حوالے سے پہلا پروگرام ہے اور موسم کی مناسبت سے آج ہمارے سٹوڈیوز میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کسی نہ کسی صحت کے عارضے میں شکار ہیں کسی کا گلا خراب ہے کسی کی ناک بند ہے کسی کو کوئی اور تکلیف ہے اس لیے آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ کے کانوں پہ اگر ناگوار گزرے تو ہمیں اس میں آپ معذرت دیجئے گا کیونکہ یہ جو ہیں انسانی کمزوریاں ہیں جس کے ہم شکار ہیں بہرحال آپ اس کو صرف نظر کیجئے گا ہمارا پروگرام جو ہے اس کا بنیادی مقصد ایک دوستانہ ماحول میں تبادلۂ خیالات ہے جماعت احمدیہ اور اسلام کے متعلق لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں اور یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ دو معزز مہمانان گرامی ہیں دونوں معزز مہمانان گرامی جو ہیں ان دونوں نے اپنی زندگی کینیڈا میں رہتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی یہ جی ہمارے ان نوجوانوں میں سے ہیں جو جامعہ احمدیہ کینیڈا کے فارغ التحصیل ہیں پہلے ہمارے جو سینئر دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور جو لمبار لمبا عرصہ ریڈیو احمدیہ میں کنٹرولز پہ کام بھی کرتے رہے ہیں محترم امتیاز احمد سراز صاحب امتیاز صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنے سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ اور ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں یہ بھی جامعہ احمدیہ کینیڈا کے فارغ و تحصیل ہیں اور ان کی تقرری اب برمپٹن میں ہے جہاں پہ یہ بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں پہلے میں رہ گیا کہ جو ہمارے امتیاز سراز صاحب ہیں وہ مسجد بیت الاسلام کا جو علاقہ ہے اس میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے دوست ہیں زاہد صاحب زاہد صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ زاہد صاحب ہمارے جو پیل ریجن ہے جس میں برمٹن آتا ہے اس کے مشنری ہیں اور پورے علاقے کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یعنی ماہ معذرت جو مہینے کا جو مہینے کا پہلا پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم سیرت حضرت صلی اللہ علیہ و کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اس سے ہم ان کو کس طریق پہ کس مقام پہ دیکھتے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور اسی طرح ان کی ان کے متعلق یا ان کی سیرت کے متعلق کوئی سوال ہوں ان کو ہم لیتے ہیں خاص طور پہ پر یہ پروگرام ہم ایسے سامعین کے لیے مختص کرتے ہیں جن کا ضروری نہیں کہ جماعت احمدیہ سے تعلق نہ ہو یا بلکہ اسلام سے تعلق ہو یا نہ ہو لیکن ایسے دوستوں کے سوالات کو ہم اس پروگرام میں زیادہ خوشی شامل کرتے ہیں جنہوں نے آج رس اللہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ پڑھا ہو کچھ لکھا ہو سنا ہو میڈیا میں کچھ دیکھا ہو اور ان کے ذہن میں وہ غلط فہمیاں یا ممکنہ غلط فہمیاں ہوں کہ جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط قسم کے ان کے ذہن میں خیالات ہوں تو ان چیزوں کو لے کے ہم چلتے ہیں اور ایسے سامعین کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں ضرور اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں اور اس غلط فہمی کا یا آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو اس کا جواب لیں تو ان گزارشات کے ساتھ میں آج کا پروگرام شروع کرنے کی درخواست کرتا ہوں امتیاز احمد <سؤال> سرا صاحب کو امتیاز صاحب بسم اللہ باللہ من الشیطان <سؤال> الرجیم، بسم اللہ الرحمن رحیم اللّہ علی محمد علی محمد و وبارک وسلم حمید و مجید آج کا پروگرام دراصل سیرت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اگر گزشتہ پروگرام مکرم صاحب ہمارے سنے جائیں جس میں زاہد صاحب اور خاک سار نے مل کر پروگرام کیے ہیں اس میں ہم جہاد کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور کس طرح کیا تعلیم ہے اسلام میں جہاد کی اور آج کل کے دور میں جہاد کے بارے میں جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے اور کیا وہ موقف اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے یا نہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. تعلیم کے خلاف ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں ہم نے مفصل طور پر گفتگو کی ہے تو چونکہ یہ ایک سیرت کا پروگرام ہے تو میں نے اور زاہد صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر بھی بات کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو یہ موقع ملا کہ جب اسلام کے خلاف جنگ کی گئی اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی گئی اور اسلام کو تباہ اور نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا یعنی تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور اس کی غرض و غائد یہی تھی کہ مذہبی آزادی کو قائم کیا جائے اور اسلام کو دفاع آ, کا دفاع کیا جائے تو ورنہ تو اسلام مذہب امن اور سلامتی کا ہے اور امن نواشتی کا ہے اور اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے تو اسلام کی تعلیم امن و سلامتی کی ہے اور اس کی جو زندہ مثال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم <سلام> کا بابرکت وجود ہے اور کس طرح آپ نے ساری عمر اس بات کی تعلیم دی کہ لوگوں میں پیار پھیلاؤ اور امن و امن پھیلاؤ اور سلامتی دو تو لیکن جب دشمنوں کی طرف سے بار بار ایسی کوششیں کی گئیں کہ اسلام کو تباہ کیا جائے اور مذہبی آزادی کو قائم نہ رہنے دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مذہبی آزادی کو قائم رہنے رکھنے کے لیے یہ حکم دیا تیرہ سال زاہد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ مکے میں زندگی ہے نبوت کے بعد اس میں اتنے مصائب اور مشکلات پیش آئیں اور بہت سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں تشریف لاتے اور عرض کرتے کہ رسول اللہ ہمیں اجازت دی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اجازت نہیں دی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ زندگی ac. میں موقع آتا ہے کہ تلوار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوع تھا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نے اپنا نمونہ قائم فرمایا تمام امت کے لیے اور ظاہر سی بات ہے اس کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نام پر لڑتے ہیں ان کے عمل میں آج کل کے دور میں ان کے عمل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اسوا میں ایک فرق کر کے دکھا دیا جائے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجبوری مجبوراً جنگ کرنا پڑی تو پھر کیا آپ نے اس دکھایا اور آج کل کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور جنگ و جدال کا نام لینے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ اور اسلام کی خاطر لڑنے والے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوا کے اور آپ کی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ دکھانا بھی مقصد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر نظر دوڑائی جائے اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ نے ایک بطور سپاہی غزوات میں بھی حصہ لیا اور جب دفاعی جنگیں کرنی پڑیں تو بطور جرنیل اپنے لشکر کی کمان کر کے بھی ایک کامل نمونہ پیش کیا اور جنگوں میں اکثر فتح پائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اور کبھی ساتھیوں کے پاؤں بھی اکھڑ گئے مگر ہمیشہ اور ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوئے ہمارے سید مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکار اخلاق کی یہی عظمت ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنے نئے حسین جلوے دکھاتے نظر آتے ہیں تو یہ خوبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حالت امن ہو یا جنگ ہو مشکلات کے پہاڑ اور مصائب کے طوفان اس کوہ استقامت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلا نہیں سکے فتحات اور کامرانیوں کے نظارے بھی اس کوہ وکار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھے اور ذرہ بھر بھی جنبش پیدا نہیں کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے اور تکلف اور تسن سے پاک ایسے کامل اخلاق اور سچے اخلاق سے جس میں بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خدائی شان جلوگہ نظر آتی ہے اور دراصل ظاہر سب اگر دیکھا جائے تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہر قسم کی آپ کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو اس وقت کے آپ کے اخلاق ہیں اخلاق کس طرح آپ نے ظاہر کیے جب فتح ہوتی ہے تو پھر کس طرح کے اخلاق ظاہر کیے جب دشمنوں پر آپ قابو پوری طور پر پا لیتے ہیں تو پھر کیا آپ کے اخلاق ہیں ہر قسم کے پہلو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے, کی زندگی میں ہمیں رہنمائی اور ہدایات ملتی ہیں کہ کس طرح ہم نے آپ کے عصواء پر چلنا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا کہ لقد کان فی رسول اللّہ وصوۃُ الحسنہ کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہم سب کے لیے اسواء حسنہ ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل السواں ہیں ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ ہر قسم کی سیچویشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طور پر ہمیں ہدایت دینی تھی اور اپنا کامل نمونہ دکھانا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے کر کے دکھایا راک اللہ امتیاز صاحب آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کے اسواء کی طرف روشنی ڈلی ہے کہ جنگوں کے دوران آپ وسلم کے اخلاق کا معیار کبھی بھی کم نہیں ہوا چاہے وہ دشمن تھا مرد یا بچہ یا طاقتور یا کمزور جی آپ کے اخلاق جو ہیں ہمیشہ جو ہے اور عرفہ رہے جی اور اس کا اعتراف نہ صرف مسلمان تو کرتے ہی ہیں چونکہ جی وہ ہمارے آقا اور مطالع ہیں جی لیکن جو آپ کو نہیں مانتے نبی نہیں مانتے ان کو بھی اس بات کا اطراف اعتراف کرنا پڑا ہے کہ آپ و سلم کی شان اسے دشمنوں سے بہت بالا ہے بالکل اس کی ایک مثال جو ہے یہ کیرن آرمسٹرانگ صاحبہ ہیں جنہوں نے صلی اللہ علیہ کی سیرت پر ایک تصنیف کی ہے کتاب اس کا ٹائٹل ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھتی ہیں انگریزی میں میں حصہ پیش کرتا ہوں پھر ترجمہ دیتا ہوں انگریزی میں لکھتی ہیں دا جہاد از ناٹ ون آف دا فائیو پلرز آف اسلام اٹ از ناٹ دا سینٹرل ٹراپ آف دا ریلیجن ڈسپائٹ دا کامن ویسٹرن ویو but it was and remains a duty for Muslims to commit themselves to struggle on all fronts, moral, spiritual and political, to create a just and decent society where the poor and vulnerable are not exploited in the way that God had intended man to live. Fighting and warfare might sometimes be necessary, but it was only a minor part of the whole jihad or struggle. A well-known tradition Jihad to the greater Jihad the difficult and crucial effort to conquer the forces of evil in oneself and in one's own society in all the details of daily life وہ کہتی ہیں کہ Jihad Islam کے پانچ جرکان میں شامل نہیں اور اہلِ مغرب میں پائے جانے والے عام خیالات خیال کے برخلاف یہ مذہب یعنی اسلام کا مرکزی نقطہ بھی نہیں لیکن مسلمانوں پر یہ فرض تھا اور رہے گا کہ وہ اخلاقی روحانی اور سیاسی ہر محاذ پر ایک مسلسل جدوجہد اور کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف عمل رکھیں تاکہ انسان کے لیے خدا کی منشاہ کے مطابق انصاف اور ایک شائستہ معاشرہ قائم ہو جہاں غریب اور کمزور کا استحصال نہ ہو جنگ اور لڑائی بھی بعض اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے لیکن یہ اس بڑے جہاد یعنی کوشش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ایک معروف حدیث کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی پر فرماتے ہیں کہ ہم ایک بڑے جہاد سے چھوٹے جہاد کی طرف لوٹ کر آتے ہیں یعنی اس مشکل اور اہم مجاہدہ یا جہاد زندگانی کی طرف جہاں ایک فرد کو اپنی ذات اور اپنے معاشرے میں روزمرہ زندگی کی تمام تر تفاصیل میں برائی کی قوتوں پر غالب آنا ہے تو اس ان کو بھی یہ بات بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا اصل مقصد جہاد کا یہی تھا اور جہاں پر بھی جہاد ہوئی اور ایک مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں امن و سلامتی ہو کمزور اور طاقتور مل کر رہ سکیں کسی کے حقوق جو ہیں وہ ضبط نہ کیے جائیں کسی پر ظلم نہ کیا جائے اور اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو اس کے اوپر جو بعض شیطان غالب آ ہے اور جو شیطانی قوتیں جو ہیں اس کے اوپر ایک طرح سے کہہ مسلط ہو جاتی ہیں ان کے خلاف لڑ سکے اپنی جو ہے وہ نفس جی. کی اصلاح کر سکے یہ جی. اصل جہاد ہے جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اللہ کو ہی مد نظر ہمیشہ رکھا جی. اور یہ اصل جو ہم بات کریں آپ وسلم کے اخلاق کی مقصد ہی یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے ایک تو یہ کہ پریکٹیکلی دکھایا جائے کہ جنگ میں کیا آپ کا سلوک ہونا چاہیے دشمن ہے دوست ہے کس طریقے سے دونوں کے ساتھ سلوک ہو اور اس کے نتیجے میں جو معاشرہ پیدا ہونا چاہیے اس کا کیا ہے جی بالکل. یہ نہیں ہے کہ قیدی بنا لیا ان کو جو ہے جکڑ لیا قبضہ کرنا جو ہے اس کا مقصد نہیں ہے جی. تو یہی بات یہاں پر یہ ایک غیر مسلمان جو ہیں ان کو وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا جی زاہد صاحب یہ بڑا آپ نے اہم حوالہ پیش کیا اور دراصل دیکھا جائے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی مثال ہے عظیم الشان مثال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر اس بات پر گزار دی کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور پھر اس میں ایسی باتوں کی نشاندہی کی جائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو یا آپ کو ایک غیر ایک عام انسان قرار دیا جائے لیکن بہت سارے اور مستشرقین ہیں آپ نے اس کا ذکر کیا کیرینہ کا ولیم میور ہے اور بھی لاماٹن ہے اور بھی بہت سارے ہیں جو مستشرقین جنہوں نے اپنی ساری عمریں اس بات پر لگا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناوزب اللہ کوئی کیڑے نکال سکیں جی. لیکن انہوں نے جہاں پہ وہ اپنے مقصد میں تھوڑا سا مقصد میں کچھ حاصل کام کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصواء کی آپ کی شان میں ایسے ذم شان باتیں کہہ گئے ہیں کہ جو بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی اور آپ کی صداقت کی منھ بولتی ہیں یعنی کہ ان کو آن بھی ماننا پڑا ہے بالکل ان کو بھی ماننا پڑا سلم جو ہے با اخلاق جی اور اخلاق کے لحاظ سے کال اور رشف مقام پر تھے جی اور آپ نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنی طاقت کو نجائز طور پر استعمال نہیں کیا جی بالکل ایسے ہی ہے اور اور اگر کوئی دیانت داری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام. کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اس کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں رہتا بالکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا قائل ہو جائے وہ اور آپ کا مدہ ہو جائے تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا جو مقام ہے اور جو آپ کے اخلاق ہیں وہ اور رفاں ہیں تو اب واپس اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں جو جہاد آآ آآ کا تھا اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تعلیم دی اور اب جو اسلامی جہاد جس کا بتا دیا گیا ہے کہ کیا جہاد ہے اور کن حالات میں جائز ہے وہ آلریڈی بتا دیا جا چکا ہے آج کے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں تعلیمات دی ہیں اسلام کے جہاد اسلامی جہاد کے جو آداب بیان کیے ہیں غات میں, میں وہ اس کے بارے میں ہیں اور کس طرح آج کے جو نام نہاد مسلمان ہیں اور جو اپنے خیال میں اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں جہاد کا نام پوری دنیا میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نام لے کر جہاد کرتے ہیں اور جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ کرتے ہیں اور کسی معصوم جان کی کو کی جان لیتے ہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت عظیم و شان خدمت کر رہے ہیں تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی اسوے سے دیکھتے ہیں کیا ان کے اعمال اور کیا ان کے یہ کام جو کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیم کے ساتھ الائن کرتے بھی ہیں کہ نہیں اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم آ آ ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات, حیات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سرالبرا کی عائد نمبر 191 سو اکانوے میں وقاتل فی صبی اللہ یو قاتل ولا اللہ انَََ اللّہ اللّہ یعنی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے اعتدال نہ کرو اللہ تعالیٰ جو حد سے اعتدال کرتے ہیں ان کو پسند نہیں فرماتا پھر سورہ توبہ کی آد نمبر تیرہ ہے کہ مرہ کہ جنگ میں پہلے کفار کی طرف سے کفار مکہ کی طرف سے پہل ہوئی تھی تو اس میں دو چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ دفاعی جنگ ہے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں تو دفاع کی اجازت دی ہے اور پھر سورہ حج کی آیات کی بھی ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور سیر حسر حاصل بحث کی ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ اس میں کن حالات میں جہاد کی اجازت دی ہے تو اب اس میں یہ واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور پہل دوسروں کی طرف سے پہل دوسروں کی طرف سے ہو اور وہ کس پہ ہو مذہبی بنیاد پر ہو پھر آگے سورہ انفال کی عادت نمبر باسٹھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان جناح السلمیں فج نہ ہا فج نہ لہٰ و توکل ان ہو کہ اگر وہ دشمن سلو کی طرف مائل ہوں تو تم بھی سلو کے لیے جھک جاؤ تو یہاں پہ ایک بڑا واضح اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وہی نازل کی کہ جب وہ سلو کے لیے سلو میں پہل کریں تو ان کے ساتھ سلو کرو اصل مقصد کسی کو قتل نہیں کرنا اصل یہی ہے تعلیم جو ہم کہتے ہیں اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے تو وہ یہی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس میں ہر کام سلو اور سلامتی سے ہو جائے اور امن سے ہو جائے تو یہاں پہ بھی یہ تعلیم دی گئی ہے اب وہ باتیں ظاہر صاحب جب مجبوری کی حالت میں اسلام کو تلوار اٹھانی پڑی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم تھی تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دستے کو دستے پر کوئی امیر مقرر فرماتے یا کوئی مہم بجواتے تو اسے سب سے اہم ہدایت یہ فرماتے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ٹھیک پھر فرمایا کرتے تھے کہ خدا کا نام لے کر اللہ کی راہ میں میں, میں،, میں،, میں نکلو اور پھر فرمایا کہ جہاد کرو اور کسی قسم کی خیانت کے مرتکب نہ ہو بد عہدی نہ کرنا دشمن دشمن کی ناشوں کا مسئلہ نہ کرنا یعنی کان ناک وغیرہ اذا کاٹ کر بے حرمتی نہ کرنا بچوں کا قتل نہ کرنا اب ظاہر صاحب اس میں دیکھیں کتنے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا خوف رکھنا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم تم جنگ پہ جا رہے ہو تو بچوں کا قتل عام نہ کرنا عورتوں کا قتل عام نہ کرنا بدہدی نہ کرنا اور یہ ساری رسومات اسلام سے پہلے موجود تھیں یہ جو جنگ میں کسی دشمن پر قابو پا لیا جاتا تھا تو ان کو طرح طرح مختلف طریقوں سے قتل کیا جاتا تھا پھر حضرت عبد العبد بن آئض رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عام طور پر لوگوں سے نرمی اور محبت سے کا سلوک کرنا اور اس وقت تک ان پر حملہ نہ کرنا جب تک ان کو تم صلح کی دعوت نہ دے دینا اب دیکھیں جو یہ نام نہاد مسلمان ہیں تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں اور جہاد کا نام لیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں پر سے محبت کا سلوک کرنا اور یہ مسلمانوں کا ہی قتل عام کر رہے ہیں جو مسلمان ان کی باتوں سے یا ان کی آئیڈیالوجی سے اگری نہیں کرتے اور ان کا قتل عام کر رہے ہیں مڈل میں یہ داعش اور القاعدہ وغیرہ یہی تو کام کر رہے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اس کے خلاف اور آپ نے فرمایا کہ جب لوگوں سے نرمی اور سلو... نرمی اور محبت کا سلوک پیدا کرنا بالکل قا... <coughs> نے افغانستان میں کیا کیا ہے اتنا ظلم کیا ہے لوگوں پر بالکل اور یہی بات ہے کہ آج کل کے معاشرے میں یہ سوال اٹھتے ہیں مسلمانوں پر کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جی جو نہ تو مسلمانوں کا خیال کرتے ہیں نہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں اور جی معصوم لوگوں کو مارتے ہیں یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے جی کہ مثلا بچوں کی مثال دی ہے اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ مسلمان کا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے جی جی یہ ہے کہ بچوں کو نہ مارو لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پر ظلم ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں اور کوئی اس کے اندر نہیں دیکھا جاتا کہ یہ انسان بھی ہے کہ نہیں ہے جی اور یہی اعتراض اب جو ہے یہ کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا تو عمل ہی یہی ہے اور کہتے ہیں کیوں جو باقی مسلمان ہیں وہ کیوں ان کو نہیں روکتے یا کیوں اس کی مذمت نہیں کرتے اور یہ سوال ہمیشہ کیا جاتا ہے آج بھی ایک تبلیغی نشست ہماری تھی برمپٹن میں جی اس میں خاتون آئیں وہ دو گھنٹہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ان کے بہت سے سوالات اسلام کے اوپر جی ایک سوال یہی تھا کہ یہ جو آئسس ہے یا القاعدہ ہے یہ کس قسم کے کی مسلمان ہیں hmm. لوگ رستے میں جا رہے ہیں گاڑی چڑھا دی ان کے اوپر جی. لوگ جا رہے ہیں بم پھٹ گیا جی. ٹرین جی. میں جا رہے ہیں بم پھٹ گیا عبادت کرنے آتے ہیں وہاں پہ بم پھٹ گیا یعنی hmm. جی. کہ کوئی جگہ محفوظ ہی نہیں ہے اور بغیر کسی اس کے بغیر کسی تخصیص کے معصوم انسانوں کو مارا جاتا ہے جی. تو واضح ہوتا ہے کہ جو ان کا جو عمل ہے یہ آئیس کہیں یا جو مرضی کہیں اس کو دائش کہیں القاعدہ کہیں یا جو اور جو بھی ہیں گروپ, ان کا عمل اسلام سے بہت دور ہے اسلام تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا درخت کاٹ دیں جنگ میں جاتے ہوئے جی جی کسی, کے, جی. کسی کے جو ہے کھیت کی نقصان کریں کسی کے مذہبی رہنماؤں کو ماریں جی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ عام طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو نہ آپ سے لڑ بھی رہے کیونکہ پہلی بچا یہ تھی جو تم سے لڑو ان سے لڑو ان سے لڑو بالکل قرآن میں کیا کہ جو تم سے لڑیں ان سے, لڑو ان سے لڑو تو, لڑو تو اگر تو واقعی بھی آتی ہے <coughs> تو یہ تو ان لوگوں کو مار رہے ہیں جو آپ اپنی روز مرہ کے زندگی میں مشغول ہیں اپنے کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں <coughs> کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی وہ ملٹری اسکول کے اوپر حملہ کر کے کتنے بچوں کو مار دیا تھا <coughs> جی بالکل ان بچوں کا کیا قصور تھا کوئی قصور نہیں تھا ان کا صاحب نبی کریم ہدایات فرمائی ہیں جب ہمیں جنگ یعنی دفاعی جنگ کرنی پڑے تو آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جنگ کے دوران کسی عمر رسیدہ بوڑھے کو کم سن بچے کو اور عورت کو قتل نہ کرو خیانت کرتے ہوئے مال غنیمت پر قبضہ نہ کرو حت الوثیٰ اصلاح اور احسان کا معاملہ کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیا ہی خوبصورت تعلیم ہے ذائقہ صاحب پھر فرمایا کہ دشمن دشمن پر رات سوتے ہوئے حملہ نہ کرو اور شب خون نہ مارنا تو یہ کیسی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ نے اتنی باریک, باریک باریک باتوں کی طرف ہمیں ہدایت کی ہے کہ دشمن پر رات کے وقت حملہ نہیں کرنا تو یہ یہ ہے اس, نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے اسواء حسنہ کی خوبی ظاہر صاحب ایک حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ سر ویلیم میور آ, اس نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں صلی اللہ علیہ و میں نبی کریم صلی اللہ و وسلم کے اس عسواء کو جو پرزنرز آف وار ہیں پی اور ڈبلیوز جو اسیر سیران جنگ کیوں مکر صاحب کیا اسیران جنگ کہیں گے کیا کریں گے اس کو جنگی قیدی جنگی قیدی ہم ٹھیک ہے جنگی قیدی تو جو جنگی قیدی ہوں گے ان کا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کی ایک عظیم الشان تعلیم ہے اور آپ کا اور اسلام کی تعلیم کھل کر سامنے ہو جاتی ہے لوگوں کے کہ اسلام ایک امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور اس کا مقصد صرف اصلاح ہے جو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے پچھلی حدیث میں نے آپ کا ذکر کیا تو سر ولیم میور لکھتا ہے کہ ان پرسوئنس آف محمد کمانڈ دا سٹیزن آف مدینہ ریفیوجیز آلریڈیز آف blessings be on men of Medina said one of these prisoners in later days. They made us ride while they themselves walked. Nice, huh? yeah. They made us ride while they themselves walked. They gave us wheaten bread to eat while there was a little of it, contenting themselves with dates. It is not surprising that when sometime afterwards, their friends came to ransom them, سیورل اسلام اینڈ دا سچ دا پروفٹ اس کا اردو ترجمہ ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اہلیاان مدینہ اور وہ مہاجرین جنہوں نے یہاں اپنے گھر بنا لئے تھے کے پاس جب بدر کے قیدی آئے تو انہوں نے ان سے نہایت عمدہ سلوک کیا بعد میں خود ایک قیدی کہا کرتا تھا کہ اللہ رحم کرے مدینہ والوں پر وہ ہمیں سوار کرتے تھے اور خود پیدل چلتے تھے ہمیں کھانے کے لیے گندم کی روٹی دیتے تھے جس کی اس زمانے میں بہت قلت تھی اور خود کھجوروں پر گزارا کرتے تھے اس لحاظ سے یہ بات تعجب انگیز نہیں ہونی چاہیے کہ بعد میں جب ان قیدیوں کے لواحقین فدیہ لے کر انہیں آزاد کروانے کے لیے آئے ان میں سے کئی قیدیوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور ایسے تمام قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کے لیے بغیر فدیع فدیع لیے بغیر آزاد کر دیا تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان عسو جس کی شان ایسی ہے کہ وہ دشمن بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور جو قیدی تھے وہ اسلام اسلام قبول کر لیے انہوں نے تو یہ خوبصورت تعلیم ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ دو مزز مہمان زاہد صاحب اور امتیاز صاحب شریف فرما ہے ہیں آپ نے ابھی افتتاحی کلمات سنے جو سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ کے حوالے سے تھے سامین اب آپ کو دعوت اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اپنے سوالات کے ساتھ اپنے سوال کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کیجئے فور ون کے علاقے سے باہر اگر آپ ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون اسی طرح اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے یعنی یعنی اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے صاف نہیں ہے یا کسی اور اپنے پیارے کو سنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ پروگرام ہمارا سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ جا کے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جہاں اپنا صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعن آپ کی خدمت میں ہم ایک منٹ کا دورانیہ پیش کرتے ہیں اپنا سوال مکمل کرنے کے لیے اکثر ہمارے سامنے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر سوال لکھ لیا جائے تو ایک منٹ میں بآسانی مکمل ہو سکتا ہے جب اگر فی بدی ادا کیا جائے تو ایک منٹ کا دورانیہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا اس لیے آپ سے گزارش کہ جو در وقت کی رعایت ہے اس کو رکھے ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں ان کی کال لیتے ہیں پہلے امین صاحب ہیں ٹورانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب علیکم جی امین صاحب السلام علیکم اللہ مکرم نظیر صاحب کیا جی میں اسلام کی دھجیاں بکھری جا رہی ہیں oh, oh. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے نے کیا کیا تھا جہاد نہیں کیا کر تو مجھے یہ بتائیے ایک مدت تک جہاد ہوتا رہا پھر پہلی جنگ عظیم ہوئی اس کا سبب مسلمان نہیں ہے. دوسری جنگ عظیم کا بھی یہی حال ہے گرائے جاتا آف مسلمانوں پر مر مسلمان رہے ساری دنیا میں دہشت گرد مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تو یہ میرے سوالات ہیں کہ کس قسم کے الزامات ہیں ہلاکو چنگیز خان نے پندرہ لاکھ مسلمان ذبح کر دیے پھر بھی مسلمانوں کو بدنام با کیا جا رہا ہے تو یہ کون سی ایسی آیت ہے جس میں قرآن پاک میں صاف جہاد کو موقف کیا گیا حضرت صرف قرآن کی پاک کی آیت کو پیش کریں گے آپ کو اتنے دعوی سے آپ جو باتیں کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مہمان اور دوسرے مہمان ہیں آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے جی وعلیکم السلام میرا سوال اس دن میں ہے کہ مسلمان جو میرے ہندو دوست نے پوچھا کہ دیکھو مسلمان جو ہے جانوروں کو مار دیتے ہیں مطلب ہم قربانی کے لیے یا اور ان کے مذہب میں جو ہے وہ جانوروں سے پیار کرنا سکھایا گیا ہے اور ہم آپ لوگ کسی نہ کسی جانور کی جان لے لیتے ہیں اور مطلب بچے اور جب ایک بچہ ذہن ہوتا ہے بچہ دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو یا ایک بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے تو اس سے اس کے دل کے اندر ایک مطلب وہ بہت خوف پیدا ہوتا ہے مگر وہ اس اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس بارے میں کیا دلیل ہے جس سے ان کو ایکسپلین کیا جائے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے اور محبت کیسے پھیلے گی مطلب ان کا جو حبلہ ہوتا ہے وہ اس معنیوں میں ان کو کیونکہ کوئی اور کرٹیسم ملتا نہیں ہے تو یہی اسی طرح وہ ہندو جو ہمارے دوست ہیں اور جو سکھ ہیں وہ ہم پہ اس طرح بلیم کرتے اس کے بارے میں آپ ذرا فرمائیے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اگلے مہمان ہے محمد صاحب ٹورنٹو سے محمد صاحب السلام علیکم جی محمد صاحب السلام علیکم کیجیے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و اللہ جی پہ بہن. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو میں اکثر سنتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے بڑی اچھی گفتگو بڑے میٹھے لہجے میں آپ بات کرتے ہیں جی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ اس چیز پر متفق کیوں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں آخری اور پیغمبر ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا آپ کے میں کیا سلسلہ چل رہا ہے اس کا مجھے بازیا ثبوت دے دوسرا پھر یہ ایک سوال ہو رہا ہے کہ جب آپ آپ کو غیر مسلم آ گیا پاکستان میں تو اس وقت آپ کے جو علما انہوں نے اپنا موقف کیوں نہیں آگے رکھا کہ ہم غیر مسلم نہیں ہیں آپ اس وقت کیوں نہیں ان کو کال کہ سکے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں بڑا کنفیوز ہوں پلیز اس کو ڈیٹیلی بتا رہی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد صاحب اور اس کے آخری ہمارے مہمان اس وقت جن کا جن کی کال لیں گے جلیل صاحب ٹورنٹو سے جلیل صاحب السلام علیکم جی جلیل صاحب اسلام علیکم ٹورنٹو سے آپ جواب سمجھ لیں گے اس کا شکریہ جی جناب چار سوال اوپر تلے آئے ہیں اور ہمارا اس فریکوینسی پہ آپ کا جو ساتھ ہے وہ دس بجے تک ہوتا ہے تو دس بجے تک جب تک یہ سوال مکمل نہیں ہوں گے ہم اور کوئی سوال نہیں لیں گے وقت کی رعایت کے ساتھ اگر مکمل ہو گئے سوال اور وقت ہوا تو ہم سوالات لے لیں, لیں گے اور اگر بالفرض کے یہ جوابات مکمل نہ ہوئے تو ان سوالات کو ہم لے کے جو ایم فائیو تھرٹی پہ ہمارا آپ کا ساتھ اب دو گھنٹے چلے گا ان 10 سے بارہ بجے کا تک کا اس میں ہم یہ لے جائیں گے تو یہ جو چار سوال آئے ہیں ان میں ایک چیز جو ایمیل میل کے ذریعے آئی تھی وہ بھی میں عرض کر دوں ہمارے ایک سامع عامر احمد صاحب نے اوسلو ناروے سے نئے سال کی مبارک بات پورے ریڈیو انڈیا کی ٹیم کو بھیجی ہے آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تمام سامع ان کو جنہوں نے بھیجی یا نہیں بھیجی ریڈیو انڈیا کی طرف سے تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو نئے سال مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی 2017 سترہ کی ساری دعائیں قبول کرے اور 2018 ہزار اٹھارہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین سال ہو آپ بھی پوری ریڈیو انڈیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اب سوالات کی طرف چلتے ہیں امین صاحب کا سو... کے سوال سے کہ یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے دہشت گردی کے حوالے سے اور اسی طرح انہوں نے فرمائش کی کہ قرآن کریم میں اس آیت کا حوالہ دیں جس میں جہاد موقوف کیا گیا ہے امین صاحب کا سوال جی اور اہ... یہ عابد صاحب کی خدمت میں جی صاحب, صاحب میں شاید جب پروگرام کے آغاز میں ہم نے جہاد کے حوالے سے بات کی شاید واضح نہیں تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب ہے یا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے یہ وہ اعتراضات ہیں جو کہ اس مو اثر حاضر میں مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں اور اسلام پر کیے جاتے ہیں ہم نے تو یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم نے جہاد کی اجازت جہاں پر دی ہے وہ بنیاد ہے اصل بات کی جہاد موقوف ہے یا نہیں موقوف وہ اسے ہٹ کر ہے قرآن کریم نے یہ اجازت دی ہے عزین اللہ عزو اللہ اللہ جو قاتلّم ظلم ظلمو وہ انَََََََََََع ع عل نصرقلی ان کو اجازت ہے لڑنے کی بنم ظلیموں جن پر ظلم کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اصل بنیاد ہے جہاں پر جہاد کی مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہم تو یہ کہیں نہیں رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گردی یا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اعتراض ہوتا ہے اور اس کے جواب ہم جو امین صاحب نے جو بات کی ہم تو وہی جواب دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم مسلمانوں نے تو نہیں کی نہ دوسری جنگ عظیم مسلمانوں نے کی بلکہ جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں جن میں خون بہا ہے وہ تو مسلمانوں کی کی بھی نہیں ہیں ان کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا دوسری ایک انہوں نے یہ بات کی کہ آئٹم بم جو ہے مسلمانوں کے اوپر گرایا گیا میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر ناقہ جو ہے وہ مسلمان خطہ ہے زمین کا <laughs> یا میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی ہے ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں <coughs> وہ میرا کل جو مدرف آف آل بامز ہیں نا ان کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے جو افغانستان میں گرایا گیا یہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے دوران اچھا تو وہ تھوڑا سا مکس اپ کر گئے ہیں چلیں ہم ان کو بینیفٹ آف دا ڈور دیتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے تاریخ کی دھجیاں بخیر دی ہیں ہاں جی یعنی کہ ہم نے تو یہی بات کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو بڑا پرانا مذہب ہے اور یہی ہمارا موقف رہا ہے اس تمام گفتگو کے اندر اور دوسری بات کہاں وسلم نے فرمایا کہ جب آئے گا وہ ضا الحر وہ یعنی کہ خود خود کے الفاظ بالکل یہ کوئی احمدیت کا اپنا بنایا نقطۂ نظر نہیں ہے بالکل صحیح کہا بات بنا لی ہے بہرحال یہ ہماری طرف سے جواب جی اور دوسرا ظاہر صاحب اصل دراصل بات یہ ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماہد علیہ سات وسلام جماعت احمدیہ کے بانی انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات کہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح ماحد علیہ تو السلام آئیں گے وہ ید الحرب کر دیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں اور باقی میرا سوال ان سے رہا کہ ہم نے تو شروع بھی قرآن کریم سے کیا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پہ بات کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نے اسلام کی دھجیاں بکھیر دی ہیں بھئی ہم اسلام کی تعلیم پیش کر رہے ہیں ہم غیر مسلمان ہیں ان کے کتابوں میں سے حوالہ جات رہے ہیں کہ کس طرح اسلام کی شان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے باتیں کہیں ہیں اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تعلیم دی اگر بھائی جہاد کرنا بھی ہے دفاعی جنگ کرنی ہے جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو دفاعی جنگ کرنی پڑی مجبوری میں تو پھر مسلمان کیا کرنا ہے مسلمانوں اس کے کیا اصول ہاں کیا اصول ہیں جہاد کے سارے اصول آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس میں کون سے اسلام کی دھجیاں بکھیر دی ہم تو اسلام کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی روشنی میں اسلام کی جو چمکتی ہوئی تعلیم ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ کس طرح انہوں نے یہ اس کے بارے میں کامنٹ دے دیا جزاکم اللہ یہ سوال تھا امین صاحب کا جو عامر صاحب کا سوال ہے جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے اس کو ہم فکی مسائل والا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے مرزا افصل صاحب کا اس پروگرام میں لے کے جائیں گے کیونکہ اس کا تعلق فقہ سے بنتا ہے کہ یہ ایک اسلامی تعلیم ہے جس میں جانور کو ذبح کرنے کی اجازت ہے یہ ہم اس پروگرام میں لیں گے عامر صاحب کو دعوت کہ اگلے ہفتے جو انشاءاللہ ہفتے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے نو سے دس بجے کا اس میں مرزا افصل صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے اس میں ہم یہ سوال لیں گے محمد صاحب کا اگلا سوال ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں خاتم الانبیاء ہیں تو پھر ان کے بعد کوئی رسول کیسے آئے گا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کو جب پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا گیا تو آپ کے علماء نے دفاع کیوں نہ کیا محمد صاحب کا ٹورنٹو سے سوال اور یہ جو جواب ہے یہ ہمارے امتیاز سراسر دیں دراصل یہ ایک جماعت احمدیہ پر بہت بڑا الزام ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو باللہ من منظالک خاتم النبی نہیں تصور کرتے یا نہیں مانتے یہ بالکل ایک اعتراض ہے جس کی بنیاد کہیں بھی جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں نہیں ملتی تو پہلے ہی تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن کریم میں ذکر ہے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ماں کان محمد العبا احدمر جالقم ولا کے رسول اللہ و خاطم النبیین و کیا نلّ بشعین علیمہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نا محمد تم سے تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے لیکن رسول اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے اب جماعت احمدیہ جو آپ کے انہوں نے عرض کیا کہ جماعت احمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتی تو یہ بالکل بات درست نہیں ہے خاتم النبیین ہم مانتے ہیں اور ہر طریقے سے خاتم النبی جین مانتے ہیں سب سے پہلے اگر خاتم النبی جین کا مطلب آپ کے سامنے بیان کیا جائے وہ کیا ہے خاتم کا مطلب مہر ہوتا ہے آخر بھی ہو یہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اس کا پھر بہت سارے مسلمان بالکل لٹرل لے لیتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہے خاتم النبی جین سے مراد نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں یا آپ اگر اس کا یہ مطلب لینا چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں یا نبیوں کے آخر ہیں تو یہاں پہ بہت سارے مسلمان مفسرین نے اور مسلمان علماء نے جماعت احمدی یکسر جن کا تعلق نہیں انہوں نے بھی یہ عرض کیا ہوا ہے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو مراد ہے خاتم النبیین وہ ان سے مراد ایسے انبیاء جو شریعت لانے والے ہیں کہ اب کوئی شریعت نہیں, نہیں آئے گی اب وہی شریعت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی کیونکہ وہ مکمل شریعت ہے اور آپ آخری شار نبی ہیں اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب آخری نبی نبی ہے اور اس کے مراد کوئی نہیں تو یہ بالکل جو ہمارے آ, آ، کالر ہیں ان کے عقیدے کے اور با, با, باقی جو اکثر مسلمان ہیں ان کے عقیدے کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ ایک اور نبی کے آنے کے قائل ہیں اور وہ حضرتیسہ علیہ السلام ہیں تو ان کے اپنے عقیدے میں یہ تضاد پایا جاتا ہے کہ نبی کے آنے کے وہ بھی قائل ہیں لیکن وہ ایک ایسے نبی کے آنے کے قائل ہیں جو ایک قرآن کریم جس کو مردہ قرار دے دیا وفات یافتہ قرار دے دی دے چکا ہے وہ ایک ایسا نبی ہے جو صرف بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول الہ بنی اسرائیل کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول بھیجا گیا تھا تو ان کے اپنے عقیدے میں بھی تضاد ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری نبی اتنا نہ, نہ ہوئے جس شا... جو جماعت احمدیہ جس جس جس بات پر یقین رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ خاتم النبین آپ آخری شار نبی ہیں اب اس کے بعد جو ہماری انٹرپریٹیشن ہے اس کی تائید کیسے ہوتی ہے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئے گا کوئی تو آپ نے فرمایا کہ کولو خاتم النبیین ولا كولو نا نبی عباد ہو تو بڑے واضح الفاظ سے بتا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھنا چاہ رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ نے فرمایا كہ وہ خاطم النبی ہے یعنی کہ سب سے افضل نبی نبیوں میں سے سب سے افضل, افضل ہیں نبیوں کی مہر ہے اب جس نبی نے بھی آنا ہے جس جو نبی بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق کے ساتھ آئے گا تو یہ ہے جو جمع ہمارے مطابق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اب جہاں رہا آ آ آ کچھ حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ فتوحات مکیہ ہے بڑی مشہور کتاب ہے عربی میں لیکن میں اس کو اردو پڑھ دیتا ہوں اور فتوحات مکیہ جلد دوم صفاتین اس میں حضرت امام محی الدین ابنِ عربی فرماتے ہیں جو جن کا تعلق جماعت احمدی سے نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ نبوت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منقطع ہو گئی وہ تشر صرف تشریحی نبوت ہے یعنی کہ شری نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت پس اب کوئی شروع پس اب کوئی شروع نہ ہوگی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح پس اب کوئی شرح نہ ہوگی جو آن حضرت صلی اللہ و سلّم کی شرح کی ناسک ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کی شرح میں کوئی نیا حکم بڑھانے والی شرح ہوگی اور یہی معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کول ہیں کہ نبوت اور رسالت ہو ہوگئی پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی یعنی مراد یعنی مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ ہے کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو میری شریعت کے مخالف شریعت پر ہو بلکہ جب کوئی بھی نبی ہوگا وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت ہوگا تو بہت بڑے واضح طور پر آپ نے بتا دیا كہ كیا اس کا مطلب ہے پھر ایک اور بڑے مشہور اسكالر ہیں جن کا میں آپ كے سامنے ایک بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے بھی قاسم علی نانوتوی صاحب انہوں نے بھی بالکل یہی بیان کیا کہ نبی كريم صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے اور انبیاء آ سکتے ہیں تو یہ بڑے واضح طور پر ان کی کتب میں موجود ہے اور صرف جماعت احمدیہ کو اس بعد اس اس کی اس پر بار بار تنقید کی جاتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جی نہیں مانتے جی اور جس طرح یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خاطم النبیین کے حوالے سے حضرہ صاحب السلام نے آزو صیشان میں جس کے اندر یہ تمام ایک مضمون جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے آپ تحریف فرماتے ہیں کہ اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور عتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر وناس ہیں جن کی پیروی سے خوا ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے اثار نمایاں ہوتے ہیں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 وہ گزشتہ تمام تعلیموں سے جو ہے افضل اور اکمل ہے جی اب میں نے ذکر کیا کہ قاسم مولانا قاسم علی نانوتوی صاحب انہوں نے ذکر کیا اور یہ ان کا کوئی تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے یہ ایک اسکالر تھے اور انہوں نے یہ کہا, کہا اپنی کتاب تہذیر الناس میں صفحہ چونتیس پہ لکھا صفحہ چار اور پانچ پہ لکھا یہ یہ کہ عوام خیال عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ امبیائے سابق کے زمانے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بزات کچھ وزیلت نہیں پھر مقام مدہ میں ولیکن، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مداہ میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام وداح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار طاخر زمانہ صحیح ہو سکتی, ہو سکتی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام سے کوئی کسی کو یہ بات گوارہ نہ ہوگی تو یہ بڑے واضح طور پر ان کی کتاب میں لکھا ہے جو معنی حضم مسیحمد صحتِ السلام نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اب زاہد صاحب نے بالکل وہی معنی یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں اور ان کی کتب میں موجود ہے تو مکرم صاحب بات یہ ہے کہ صرف ایک پراپاگینڈا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف جہاں تک رہا کہ جماعت احمدیہ نے اس کو ڈفینڈ کیوں نہیں کیا جماعت احمدیہ نے جو کہا جاتا ہے کہ چودہ سو سال سے امت اس بات پر متفق ہے اور مرزا صاحب نے کوئی جو ہے نیا عقیدہ کر لیا جس کا ہاں جی پہلے کوئی ذکر ہی نہیں کیا تو یہ تصور دیا جاتا ہے یہ تصور دیا جاتا ہے بالکل اور حالانکہ ان کے بعض علماء آج کل کیسر حاضر کے علماء on the record بات کر گئے ہیں اور یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیو کلپس آپ کو مل جائیں گے جس پہ انہوں نے کہا کہ مرزا ناصر احمد صاحب نے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ عظد مرزا ناصر احمد صاحب نے باقاعدہ طور پر اس کو جا کے جماعت احمدیہ کا موقف بیان کیا اور انہیں کے علماء کی کتابیں ان کے سامنے پیش کیں اور حوالہ جات دکھائے اور وہ یہ جو غیر جماعت ہیں علماء ہیں انہی کے علماء وہ اس بات یہ بات بیان کرتے ہیں اپنے ویڈیوز میں اپنے انٹرویوز میں کہ مرزا ہماری کتابوں میں وہی کتاب، وہی عقائد بیان ہوئے ہیں جو مرزا ناصر احمد صاحب نے یا مرزا غلامی صاحب قادیانی علیہ صلاسلام نے بیان فرمائے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہی وہ کتابیں ہمارے رکھ دیتے تھے تو اگر ہمارے سامنے نے وہ ساری کارروائی پڑھنی ہو تو وہ اگر ہمیں ای میل کر دیں مکرم صاحب ای میل ایڈریس بتا دیں گے تو وہ اس کتاب کی پی ڈی ایف ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ اس کو پڑھیں وہ جس طرح جماعت نے اس کو کیا حکومت کی طرف سے تو نہیں چھپی لیکن جماعت احمدیہ نے پھر اس کو چھاپ دیا ہے مقررہ صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا بھی دیں اور ای میل ایڈریس بھی بتا دیں تاکہ اس سامے کو ہم یہ کتاب مہیا کر دیں جزاکم اللہ امتیاز صاحب سامع ای میل ایڈریس جو ہے ہمارا وہی ہے جس پہ آپ اپنا سوال بھیجتے ہیں کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ کیو اے سی اس پتے پہ آپ نہ صرف اپنا سوال بھیج سکتے ہیں بلکہ ایک اور جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی حوالہ کسی سوال کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے کو بھی ای میل ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے اس کو پڑھ سکیں گے بعض لکھنے میں سننے میں غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اس حوالے کا صحیح طرح جواب نہیں دیا جا سکتا ہمارے کچھ ساتھی ہول پہ ہیں ان سے میری معذرت کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وقت کی رعایت سے ہم ان کا سوال لیں گے اور اگر دیر ہوئی تو اگلے پروگرام میں ان کے سوال سے شروع کریں گے بظاہر لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا یہ جو ہماری اس فریکوینسی پہ جو ہمارا ساتھ ہے وہ اب بالکل ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنے معزز مہمانہ نگرامی کا شکر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امتیاز صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے پروگرام جزاک میں جزاک اللہ اور اس اطراف زائد صاحب آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے کنٹرولز پہ آج اظہر احمد صاحب ہیں ان کا شکریہ اور ان کے ساتھ ہمارے قیوم صاحب بھی موجود ہیں دونوں دوستوں کا شکریہ اور سب سے زیادہ آپ کا شکریہ سامعین کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے پروگرام کو سنا جو ہمارے سامعین ہولڈ پہ ہیں ان سے گزارش کہ چند چند منٹ اور ہولڈ کیجئے یا دوبارہ کال کر لیں جیسے اگلا پروگرام شروع ہوگا ہم آپ کی کال سے پروگرام <سؤال> کو شروع کریں گے ان گزارشات کے ساتھ مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ